أمَّ بعدُ فَأَعُضُ بالِللههِم منِن الشَّيْطانِ الردينمِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرحيِيم مِنَ الذيذ نَهَادُ يُحَّفونَ الْ الكَلِمَ أَمَّ فَاضِعهِ وَيَقولونَ سَمِعنَا فَصَين وَيقولونَ سمِعنَا فَعَصَينَا وَسممَع غَيْيرَ مُسمَْغِ وَرغِنَا لَجم قالوا الحمد اللہ آج کے درس کا آغاز ہم نے صورت النساء کی آیت نمبر چھیالیس سے کیا ہے اور اس کا مضمون پہلی آیات کے مضمون سے ملتا جلتا ہے گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں آیت نمبر چھیالیس میں فرمایا من اللذین البینہدو یو ہر رفون الکلیم جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں ایک ہے جو لوگ یہودی ہیں اور دوسرا ہے جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں دونوں میں فرق ہے جو لوگ یہودی ہیں ابتدا سے نسل اس لیے کہ یہودی یہودیت جو ہے یہ ایک نسلی مذہب ہے جو حضرت یعقوب علی اسلام یا یہ کہہ لیں کہ حضرت اسرائیل علی اسلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہودی ہو گئے یہاں ان عربوں کی طرف اشارہ ہے جو نسل کے اعتبار سے یہودی نہیں تھے لیکن یہودیوں کی صحبت میں رہ کر یہودیوں کے رنگ میں رنگ گئے اور ان کے عزائم اور عقائد بھی یہودیوں جیسے ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہو گئے وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں بائبل کے ماننے والوں نے بائبل میں لفظی تحریف بھی کی ہے اور مانمی تحریف بھی کی ہے اور بائبل میں تحریف کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے صرف مسلمان محققین اور علماء نے ثابت نہیں کیا بلکہ خود عیسائی محققین نے بھی اسے تسلیم کیا ہے کہ بائبل کے اندر یعنی تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے لفظی تحریف بھی اور معنوی تحریف بھی لفظی تحریف تو یہ کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اس میں شامل کر دینا ایسی بات جو تو اور انجیل میں تھی اس کو نکال دینا اور جو نہیں تھی اس کو ڈال دینا یہ تو لفظی تحریف ہو گئی الحمدللہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم اس قسم کی تحریف سے مکمل طور پر محفوظ ہے کوئی لفظ کوئی آیت کوئی صورت کوئی جملہ تو کیا بدلا جا سکے گا ہمارے یقین ہے کہ سوا چودہ سو سال کے عرصے میں اس کی کسی حرکت کسی شوشے کسی زبر زیر پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی دوسری قسم تحریف کی وہ مانوی تحریف ہے کہ الفاظ کے معانی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق بیان کر دینا مثال کے طور پر تورات میں حضرت عیسیٰ علی صلات علیہ صلاحت اسلام کے بارے میں کچھ نشانیاں مذکور تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے اندر یہ علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہوں گی لیکن جب وہ نبی آ گیا تو یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہنے لگے ان نشانیوں کا مصداق عیسا نہیں ہے بلکہ ایک اور نبی ہے جو آئے گا اور آج تک یہودی اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں جس پر وہ نشانیاں صادق آئیں جو تورات میں انہوں نے پڑھی ہے گویا کہ ان کے خیال میں ابھی تک وہ نبی نہیں آیا جس پر تورات میں ذکر کی گئی نشانیاں آئیں گی. یہ معنی میں تحریف کر دی اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں کثرت سے بشارتے مذکور ہیں لیکن یہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بشارتیں تو بہت ساری ہیں کئی کتابیں اس پر آ چکی ہیں سب سے مشہور کتاب مولانا رحمت اللہ کی رانوی رحمت اللہ علیہ کی اظہار الحق ہے جسے پھر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زید ام نے مزید تفصیل تشریح اور حاشیہ کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے تین جلدوں میں مرتب کیا ہے تو ان کے اندر بشارتیں تو بہت ساری ذکر کی گئی ہیں میں صرف ایک بشارت آپ کو سناتا ہوں بائبل کتاب استثنا باب نمبر تینتیس میں ہے خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور ہزاروں قدوسیوں میں سے آیا اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی دیکھیں تین دفعہ خدا کے آنے کا ذکر ہے پہلی دفعہ سینا سے اور دوسری دفع شعیر سے اور تیسری دفعہ کوہ فاران سے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہزاروں قدوسی ہوں گے بلکہ بعض اردو تراجم جو ہیں بائبل کے ان میں ہے کہ اس کے ساتھ دس ہزار قدوسی ہوں گے اب سینا سے آنے کا مطلب کیا ہے سیدنا موسل اسلاۃ اسلام کو تورات کا عطا کیا جانا اور شعیر سے اللہ کے آنے کا مطلب کیا ہے حضرت عیسی علی علیہ سلاط اسلام کو انجیل کا عطا کیا جانا اور فاران سے ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا عطا کیا جانا فاران سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مکہ میں ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ خود بائبل سے ثابت ہے کہ فاران سے مراد مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے فارحان مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس اسمراد وہی ہے اب پرانے جو تراجم تھے اردو تراجم بائبل کے اس میں یہ تھا کہ خدا فارحان سے آیا دس ہزار قدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ساری انسانیت کے سامنے اور پھر آپ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار کے لشکر سے فاران کے پہاڑوں سے اترے اور مکہ میں داخل ہوئے اب یہ ایسی بشارت ہے جو واضح طور پر واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے لیکن بائبل کے مترجمین نے کیا ظلم کیا کہ پہلے تو اس میں تھا کہ دس ہزار قدوسوں کے ساتھ آیا یا ہزاروں قدوسیوں کے ساتھ آیا تو انہوں نے بعد کے ترجمے میں بدل کر اس کو لکھ دیا لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آیا کہنے لگے محمد جو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لاکھوں کے ساتھ تو نہیں آئے تھے فاران سے وہ تو دس ہزار کے ساتھ آئے تھے جب کہ ہماری بائبل میں تو لاکھوں کا ذکر ہے یہ حال حال کی تحریف یعنی آج بھی یہ تحریف کر دیتے ہیں جب حقائق سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بشارت یہ خبر یہ اطلاع یہ پشن گوئی یہ تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہی ہے تو وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ حضور اس کا مصداق نہ بن سکے تحریفات کی انتہا یہ ہے ایک کتاب چھپی ہے پاکستان میں چھپی اور اس کا نام بھی ہے پاکستان میں مسیحیت اس نام سے وہ کتاب چھپی ہے اس میں ایک حوالہ دیا ہے کہ انیس سو چوہتر میں ترابلس میں ایک سیمینار ہوا جس میں بیت المقدس کا متبو بائبل کا ایک ایسا نسخہ پیش کیا گیا جس میں موازنے کے ذریعے سے ثابت کیا گیا کہ یہودیوں نے دو چار نہیں چھ سو ساٹھ مقامات پر تحریف کی ہے چھ سو ساٹھ مقامات پر تحریف کی اللہ اکبر اور میں شاید پہلے سنا بھی چکا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق مورخ مصنف مؤلف اور اسلامی تاریخ اور اسلامی علوم پر نظر رکھنے والے انسان تو انہوں نے ان کی کتاب ہے خطبات یہ انہوں یہ لیکچر دیے تھے بہاولپور یونیورسٹی میں تو اسی کتاب میں ان کے ایک لیکچر کا حوالہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے عیسائیوں نے انجیل کے نسخے پوری دنیا سے جمع ہے اور پھر ان نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا اور موازنہ کرنے کے بعد یہ تسلیم کیا کہ ان نسخوں میں کم و بیش دو لاکھ غلطیاں ہیں دو لاکھ جن میں سے بعض بڑی سنگین قسم کی ہیں بعد میں انہیں خیال ہوا کہ قرآن کے بارے میں بھی ایسی ہی تحقیق کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے پوری دنیا سے مختلف صدیوں مختلف ملکوں اور مختلف شہروں سے قرآن کریم کے چالیس ہزار سے زیادہ نسخے جمع کیے اور ان کی تین نسلوں نے ان چالیس ہزار سے زیادہ نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا کہ کہیں کوئی صورت کوئی آیت کوئی جملہ کوئی لفظ ایک دوسرے سے ٹکراتا تو نہیں ہے تین نسلوں نے تحقیق کی اور چالیس ہزار سے زیادہ نسخے مختلف صدیوں کے اور مختلف ملکوں کے اور مختلف شہروں کے کوئی قلمی اور کوئی مطبوعہ پرنٹ شدہ اور پھر انہوں نے آخر میں تسلیم کیا کہ قرآن کریم کے ان چالیس ہزار نسخوں میں ایک بھی غلطی اور تضاد نہیں پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے دشمن بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ قرآن کریم کے نسخوں میں کوئی تبدیلی کوئی تضاد کوئی تحریف نظر نہیں آتی اور آج تو کمپیوٹر کا دور ہے زور لگا کر دیکھ لیں الحمدللہ للہ آج بھی قرآن کریم میں کوئی تضاد وہ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ من الدین الکریم جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں وہ یقولہ سمینا و اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں نافرمانی کی سمینا اسینہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ ہم آپ کی سنیں گے اور غیر کی نافرمانی کریں گے ظاہری مطلب یہ تھا حضور کو کہتے سمعنا انا و اسئینہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے فرما بردار بن کر عشق کا اظہار کرتے ہوئے سمعنا انا و ہم نے آپ کی سنی غیر کی نہیں سنیں گے غیر کی نافرمانی کریں گے اور دل میں مطلب یہ لیتے ہم نے کانوں سے تو سن لیا لیکن دل سے تیری بات نہیں مانیں گے یہ بھی تحریف کہ زبان سے کچھ کہتے اور دل میں اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور مراد لیتے دوسری مثال وہ کہتے وسما غیر مسما آپ سنیں اور آپ کو سنوایا نہ جائے یہ کہتے تھے آپ سنیں اور آپ کو سنوایا نہ جائے ظاہری مطلب تو یہ کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کوئی تکلیف دے بات سننی نہ پڑے لیکن دل میں مفہوم یہ لیتے بس سن اور معاذ اللہ تو تہرا ہو جائے تجھے کچھ سننا نہ پڑے تو کچھ سن نہ سکے یا اگر سنے تو شر کی بات سنے اللہ کرے تجھے کوئی خیر کی بات سننے کو نہ ملے دل میں یہ مطلب مراد لیتے اب یہ کون بیان کر رہا ہے میرا اللہ جو ان کے دل کو جانتا تھا ظاہری الفاظ تو بڑے پر کشش تھے اور پر تاثیر تھے اور پر عشق تھے ظاہری الفاظ لیکن ان کے اندر نجاست بھری ہوئی تھی ان کے دلوں میں اور دلوں کا حال جاننے والا اللہ تو میرے بھائیو صرف ظاہری شعر و شاعری سے اللہ خوش نہیں ہوتا اللہ دل کو جانتا ہے دل میں کیا ہے دل کو جانتا ہے دل میں کیا ہے ہزار ہم کہتے رہیں ہم حضور پر قربان ہم حضور پر قربان اور دل میں یہ بات نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس زبانی جمع خرچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تیسری مثال و رائنا اور زبانوں کو توڑ موڑ کر دین میں تانا زنی کی راہ سے رائنا میں زبانوں کو توڑتے موڑتے ہیں رائنا عجیب انداز میں کہہ کر پکارتے اب ایک تو عربی کا لفظ ہے رائنا اس کا مانا تو یہ تھا ہمارا خیال کریں بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں ہماری رعایت کریں یہ مانا تھا لیکن وہ اپنی زبان میں اس کو توڑ موڑ کر بولتے رائنا جس کا ایک معنی تو بنتا تھا احمق اور بیوقوف گویا کہ حضور کو کہتے اپنی زبان میں احمق اور بیوقوف اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی یہ بڑی سخت گالی تھی ان کی زبان میں تو وہ گالی والا معنی مراد لیتے اور حماقت والا معنی مراد لیتے رعایت اور حفاظت والا معنی مراد نہیں لیتے تھے مسلمانوں کو پتا نہیں تھا مسلمان سیدھے سادے بھولے بھالے اور مسلمانوں کی زبان عربی تو وہ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی بعض اوقات یہی لفظ بولتے حضور سے کہتے رائنا حضور ہمارا خیال کیجیے بات سمجھ میں نہیں آئی بات دہرا دیجئے اللہ اکبر مگر میرا اللہ تو جانتا تھا یہ میرے حبیب کی بے ادبی کر رہے ہیں اور ظالم چاہتے ہیں کہ ہم گالی دیں اور سر عام دیں اور پتہ بھی نہیں چلے کہ گالی دے رہے سر عام دیں ڈبلو اور پتہ بھی نہیں چلے بلکہ نہ صرف خود گالی دے بلکہ مسلمانوں کی زبان سے بھی گالی کہلوائے اللہ اکبر کیا آج بھی ایسا نہیں ہے یہ بدبخت بخت میرے اور آپ کے آقا کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو گالیاں دیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گالیاں دیں مسلمان بھی گالیاں دیں کہتے ہیں ان کے اندر تحمل پیدا ہو جائے ہم بار بار کارٹون بنائیں گے بار بار حضور کو گالیاں دیں گے تاکہ مسلمانوں کے اندر تحمل پیدا ہو جائے ان بد بختوں کے ہاں بے غیرتی کا نام ہے تحمل رواداری برداشت تو اللہ جانتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہتے ہیں تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو منع کر دیا تم آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا آپ پڑھ چکے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار میں اللہ نے فرمایا کہ لا لاتول رائنا مقول تم وہ لفظ نہ بولو جس لفظ سے میرے حبیب کی توہین کا پہلو نکلتا ہے وہ لفظ نہیں بولو رائنا نہ کہو تم اس کی بجائے ان کا لفظ بول لیا کرو مانا دونوں کا ایک لیکن رائنا میں گالی کا احتمال تھا بے ادبی کا امکان تھا اور ان میں یہ پہلو نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ بول لو بلو ان سمعنا بنا اور اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا بس اور سنیے ون ضرور کی بجائے کہتے لکان خیر واقوم تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور درست تر زیادہ درست ہوتا ہی بلاک اللہ کف رحیم لیکن اللہ نے ان پر لانت کی ان کے کفر کی وجہ سے جس پر اللہ کی لانت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے لانت کا معنی یہ ہے لانت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ اسی لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کسی پر لانت نہ کرو کسی متعین پر لانت نہ کرو متعین پر تیرے اوپر اللہ کی لانت ہو یوں نہ بولو یوں تو کہہ سکتے ہیں چوروں پر ظالموں پر قاتلوں پر اللہ کی لانت لیکن متعین طور پر کسی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہ کہا جائے کہ تیرے اوپر اللہ کی لانت ہے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو کیوں کو اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے اب بتائیے کہاں تو یہ تعلیم ہے کہ دشمن کو بھی متعین کر کے یہ نہ کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لانت اور کہاں ہم کہ اپنی اولاد تک کو کہہ دیتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی لانت اپنے عزیزوں کو کہہ دیتے ہیں ذرا ذرا سے اختلاف کی بنا پر کہہ دیتے ہیں بالخصوص جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے ہماری بہنیں اور بیٹیاں بہت زیادہ لانت کرتی ہیں اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے دوزخ میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ یہ لانت بہت کرتی ہیں بد دعا بہت دیتی ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے تو تباہ ہو جائے تیرے ٹکڑے ہو جائے تیرے پر اللہ کی لانت ہو جائے اس طرح بولتی ہیں تو ہماری ماؤں و بہنوں و بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کے استعمال میں اور بد دعا دینے میں احتیاط سے کام لے بلا کلحم اللہ بھی کفر ان پر اللہ نے لانت کر دی ان کے کفر کی فلا منون اللہ کلیلہ پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے یادین اوت الکتاب امین کلیما معکم ای وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار بیان کی ہے انزلنا کتاب بلحتی کتاب و محیم علئی قرآن پہلی کتابوں کا مصدق بھی ہے اور پہلی کتابوں پر محمن بھی ہے مصدق قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن بتاتا ہے تورات اللہ کی کتاب ہے قرآن بتاتا ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے قرآن بتاتا ہے زبور اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسا حضرت عیسیٰ حضرت یاحیہ حیرت یونس حضرت داود یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے ان پر صحیف نازل ہوئے قرآن بتاتا ہے بلکہ ہمیں قرآن نہ بتاتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اور پہلی کتابوں میں جو بنیادی مضامین ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتے اور بنیادی مضامین آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں بنیادی مضامین توحید کا مضمون ساری کتابوں میں نبوت کا مضمون ساری کتابوں میں آخرت کا مضمون ساری کتابوں میں اللہ کی عبادت کا مضمون ساری کتابوں میں نماز کا مضمون زکات کا مضمون ساری کتابوں میں مخلوق خدا کی بہتری کے بارے میں سوچنا یہ مضمون ساری کتابوں میں اخلاق اخلاق حسنہ کی تعریف یہ مضمون ساری کتابوں میں اور برے اخلاق کی مذمت یہ مضمون ساری کتابوں میں ہے تو جو بنیادی مضامین ہیں ان میں ساری کتابیں متفق ہیں آپ قرآن آج کل سن بھی رہے ہیں ترابی کے اندر بہت سے ساتھی خلاصہ بھی سن رہے ہوں گے ترجمہ بھی سن رہے ہوں گے پڑھ بھی رہے ہوں گے اور یہاں پر بھی آپ تشریف لاتے رہتے ہیں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ یہ ایسے اعمال ہیں ہر شریعت میں تھے ہر نبی کی تعلیم میں تھے تو قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تم ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا مصدقل یہ کتاب کوئی الگ کتاب نہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے موافق ہے اس کی تصدیق کرتے حیرت کی بات نہیں کہ مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سینا پر حیرت موسا علیہ السلام کو تورات ملی اور شعیب سے حضا علیہ اسلام انجیل لے کر نازل ہوئے لیکن یہود و نسارا تسلیم نہیں کرتے کہ فاران میں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا وہ نہیں مانتے ہم مانتے ہیں اور عجیب بات ہے ہمیں کہتے ہیں تنگ دل تنگ نظر تنگ ظرف بتائیے جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور سب کی تعریف کرتے ہیں اور ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں وہ تنگ نظر ہیں یا وہ جو اپنی کتاب کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنے نبی کے علاوہ سارے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں وہ تنگ نظر ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وسعت نظر سے نوازا ہے اور یہ وسعت نظر ہمیں اور یہ وسعت قلب ہمیں قرآن سے ملی ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے ملی ہے آپ کی تعلیمات سے ملی ہے اگر ہم قرآن کے ماننے والے نہ ہوتے اور حضور کے ماننے والے نہ ہوتے تو ہم بھی تنگ نظر ہوتے تنگ دل ہوتے دوسرے نبیوں پر کیچڑ اچھالتے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے منہ سے تو کبھی کسی نبی کا نام نکل جائے اور ہم علیہ اسلام نہ کہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ نبی کا نام لیا علیہ اسلام کیوں نہ کہا اہتمام کرتے ہیں کہ جس نبی کا بھی نام لے ہم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہیں لیکن دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے تحقیق کر کے دیکھ لیجئے جو ہمارے نبی کا نام اس طرح ادب اور احترام سے لیتا ہو کوئی مذہب ایسا نہیں بہت سے لوگ جو یورپ والوں کی وسعت قلبی سے فراخ دلی سے وسعت نظر سے رواداری سے اور ان کے تحمل سے بڑے متاثر ہوتے ہیں تحمل کی جھوٹی داستانوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں وہ کبھی ان کو قریب سے دیکھے کہ وہ اسلام پیغمبر اسلام کتاب اسلام امت اسلام سے کس قدر دلوں میں نفرت رکھتے ہیں اگر ان کے بس میں ہو تو وہ ان سب کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں مگر مٹا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ وہ چراغ ہے جسے جلائے رکھنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے اور اللہ جلائے رکھے گا جن کو کتاب دی گئی ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں من قبل سب وجوہن قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالے فن ردا اللہ اور چہروں کو ان کے پیچھے کی جانب الٹا دے اللہ کا یہ عذاب آ سکتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی کتاب کو ٹھکرائے اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائے کیا کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو مٹا ڈالے اور چہرے کو پیچھے کی جانب الٹا دے اللہ یہ کر سکتا ہے دو مطلب ہیں اس کے ایک مطلب چہرے کو مٹا ڈالنے کا یہ ہے کہ چہرہ بالکل سپاٹ اور صاف ہو جائے نہ اس میں ناک نہ اس میں آنکھیں نہ ہونٹ نہ دوسرے نشانات بالکل سیدھا اور اللہ عبرت کے لیے بعض اوقات ایسا کر بھی دیتا ہے بعض آپ نے دیکھے ہوں گے مانگنے والے یا دوسرے ایسے لوگ بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ باقی ان کا چہرہ بالکل سیدھا عجیب نہ آنکھیں نظر آتی ہیں نہ نا ناک اور نہ نا یہ ہون بالکل سیدھا سا چہرہ تو اللہ کہتے ہیں ایسا چہرہ ہم تمہارا بھی کر سکتے ہیں اگر تم باز نہ آئے اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چہرے کو پیچھے کی جانب الٹا دے ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور ہماری کتاب کی تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں زلیل کر دیں گے زلیل کر دیں گے انت مسا وجوہا چہروں کو مٹا دے یعنی زلیل کر دے او نل یا ان پر لانت کر دیں کمال لانت کی ہفتے والوں پر ہم نے لانت کی ہفتے والوں پر کون تھے ہفتے والے جنہیں اللہ پاک نے السبت میں ہفتے کے دن میں عبادت کا حکم دیا تھا اور وہ ہفتے کے دن میں عبادت کرتے بھی تھے لیکن اللہ نے کہا تھا کہ پورا ہفتے کا دن میری عبادت میں گزارو انہوں نے تعویل کی ہیلے بازی سے کام لیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مچھلیاں کھودے گئے گڑوں کے اندر ہفتے کے دن جمع کر لیتے تھے اتوار کے دن پکڑتے تھے کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے اللہ پاک نے شکار کرنے سے منع کیا لیکن اللہ نے تو کہا تھا کہ پورا ہفتے کا دن صبح سے شام تک میری عبادت کرنا اور کچھ نہیں کرنا تو انہوں نے تعویل کی کہ ہم ہفتے کے دن شکار تو نہیں کریں گے لیکن گڑوں کے اندر مچھلیاں ڈال لیں گے شکار کریں گے اتوار کے دن یہ تعویل کی بھائیوں عبادت کرتے تھے لیکن ان کے امتحان کے لیے یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی تو لل چاہتے اب کیا کریں کیا کریں عبادت کریں یا کہ شکار کریں شیطان نے تیسرا طریقہ ان کو سجا دیا عبادت بھی کر لو اور یہ جمع بھی کر لو یہ ان کا امتحان تھا اس میں ناکام ہو گئے یہ مچھلیاں تو ان کا ذریعہ معاش تھیں ان کے گزران کا ذریعہ تھیں اور میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کرکٹ کے مقابلے یہ ہمارا ذریعہ معاش تو نہیں ہے یہ ہماری گزران تو نہیں ہے ان سے ہمارا پیٹ تو نہیں پلتا ہے ان سے ہمارے گھر تو نہیں بنتے لیکن کیا آج ہمارا بھی امتحان نہیں ہو رہا کرکٹ کے مقابلے ہوئے میں نے دیکھا کہ نمازی کم مسجد کے اندر نمازی کم پتا چلا کہ مقابلہ ہو رہا ہے این ترابی کے وقت اور نمازی غائب رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ تلاوت کا مہینہ قرآن سننے سنانے کا مہینہ اور امتحان ہو گیا کرکٹ میچ کا اور مسلمان پھسل گیا نمازی پھسل کیا بہک گیا نماز کو چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا لانت ہوئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہفتے کے دن کی بھی حرمتی کی تھی ہم رمضان کے مہینے کی بھی حرمتی کر رہے آدھا مہینہ تو ہمارا کرکٹ کے مقابلے میں گزر گیا اور, اور اب آدھا مہینہ سیاست دانوں کی کشتی اور دھینگا مشتی دیکھتے ہوئے گزر جائے گا یہ تو لڑتے ہی رہے ساٹھ سال ہو گئے لڑتے ہوئے لڑ ہی رہے کرسی کے لیے اقتدار کے لیے لڑ ہی رہے ہیں اور اللہ نہ کرے شاید یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے اور قانون کو پامال کرتے رہیں گے جب تک یہ ملک ختم نہیں ہو جاتا کوئی پرواہ نہیں ملک کی بقا کی بس اپنی ذات اپنی شخصیت اپنی کرسی اپنا اقتدار تو اب باقی پندرہ دن ہمارے اس میں گزر جائیں گے رات کو خبر نامہ اور صبح اخبار اور باقی وقت میں تبصرے فضول فضول قسم کے تبصرے جہاں بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے تبصروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اللہ فرماتے او اللہ کمال انا اصحاب سب یا ہم ان کے چہروں کو پیچھے کی جانب الٹا دیں یا ان پر لانت کر دیں جیسا کہ ہم نے لانت کی ہفتے والوں پر مکان امر اللہ مفلہ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتے ہیں اللہ جو فیصلہ کر دے وہ ہو کر رہتے ہی مادالی کلیم ایت نمبر اڑتالیس ہے یہ سورہ نسا کی دوسری جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے توجہ سے سنیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے فرماتے معافی قرآن آیت الحب من ہل آیا پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ آیت ہے یہ حضرت علی کا فرمان ہے پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ یہ آیت کریمہ زیادہ محبوب ہے اپنے اپنے ذوق کی بات ویسے صحابہ کرام کا ذوق تو ایسا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بارے میں یہی کہیں مجھے پورے قرآن میں یہ آیت بڑی محبوب ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شگردوں کو قرآن پڑھا